بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چالیسواں دن دس سفر المظفر نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت مسا علیہ السلام کی پیدائش حضرت مسا علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا ہے ان کے والد کا نام عمران تھا وہ پندرہویں یا سولہویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فراؤن کو اس کی تربیت و پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا اس طرح غیبی طور پر ایک شہزادے کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فراؤن کی قوم کے ایک آدمی کو گھونسا مار دیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی سفورہ سے نکاح کر دیا جب وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ تعالی نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز پروایا پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فراؤن کو دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پیچھے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں بخدا تمہارا خوشو و خزو اور روکو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے بلا شبہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تم کو دیکھتا ہوں نمبر تین ایک فرض کے بارے میں ہمیشہ سچ بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں گھر والوں سے رخصت ہوتے وقت کی دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں جب سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو یہ دعا دو اللہ لا ودائعه ترجمہ میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو اس کو دو ثواب ملیں گے ایک پڑھنے کا اور ایک اٹکنے کی مشقت کا نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال مت کھاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گنا ہے نمبر سات دنیا کے بارے میں صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے لہذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں دوزخ کے لباس کی گرمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق بات دے کر مبروض فرمایا ہے اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار گرمی سے ہلاک ہو جائیں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج پھوڑے پھنسی کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس ذریعہ ہے میں نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو کھنسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی اللہم مفتی الکبیر وہ مقبر صغیر اطفیہ ترجمہ اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ اس زخم کو ختم کر دے چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے بس جو جمعہ کے لیے نکلے وہ غسل کر لے اگر اپنے پاس خوشبو ہو تو لگا لے اور مسواک کو ہر حال میں لازم پکڑو